ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ بڑے گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ سب سے بڑا گناہ سب سے بڑی غلطی سب سے بڑی نافرمانی جو ہے وہ شرک شرک کے بارے میں ہماری جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ان دونوں کے معاملے میں کسی بھی ہستی کو اللہ کے علاوہ انہیں قوتوں کا مالک جاننا یہ شرک ہے لیکن ایک اور بات اس پہ تفصیلی بات پھر کسی وقت کریں گے لیکن ایک اور بڑا اہم نکتا جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور اصطلاح بھی ہمارے کچھ مشائق نے استعمال کی ہے اور وہ ہے شرک فی النبوہ یعنی جس طرح اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے معاملے میں ایک شرک ہے اسی طرح نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے معاملے میں بھی ایک شرک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو یہاں پہ جو شرک کے معاملات ہیں اس میں جو چیزیں شامل ہیں ایک تو یہ کہ کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے مقابلے پہ لانا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مبارکہ ہیں ان صفات مبارکہ کے سامنے کسی اور کو لانا اسی طرح اگر کوئی ایسے احکامات ہیں اور ایسی آپ کے فرمودات ہیں جو بالکل بغیر کسی شبے کے ہیں اور بالکل محکم ہیں ان کے مقابلے پہ کسی اور کی بات کو لانا یہ سب کچھ جو ہے ہمارے کچھ مشائق نے اس کے لیے اصطلاح اس استعمال کی ہے شیر فنبو فن اب اس کو سمجھنا بڑے ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کھلی ہمیں بیان کر دی ہم نے اس پہ سر جھکا کے کہا کہ جی ہم اس پہ ایمان لائے اور پھر اگر اس سے میں کوئی کوتای ہو جائے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم بڑے اطمینان سے اللہ کے سامنے پوری ندامت کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اگر سجدہ ریز ہو جائیں اور معافی طلب کر دیں تو معافی ہمیں مل جاتی ہے لیکن جب ہم کسی بات کو باقاعدہ رد کر دیتے ہیں یا اس کے مقابلے پہ کسی اور بات کو صحیح سمجھتے ہیں یا اس کے مقابلے پہ جو ہم نے کوئی بات کی کوئی کام کیا اس کام کی توجہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ اصرار کرتے ہیں اس پہ دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم براہ راحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی صفات مبارکہ کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کچھ بزرگان دین کی کتابوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں فلاں بزرگ نے دیکھیں جی یہ لکھا فلاں بزرگ نے دیکھیں جی یہ لکھا لیکن بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے اس میں دو معاملات ممکن ہیں ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ واحد کتاب جو محفوظ ہے اس کائنات کے اندر وہ ہے قرآن مجید اب کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب جو آج سے فرض کرے چار سو سال پہلے لکھی گئی تھی کیا وہ کتاب آج بھی محفوظ ہے اس بات کی کوئی بھی شخص یقین دہن نہیں کرا سکتا اور یہاں تو کتاب کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ تو کئی بار سینکڑوں کتابیں منسوب ہوئی ہیں جنہوں نے ان کتابوں کو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی لکھا اگر آپ کو یاد ہو تو غالباً پچھلے یا اس سے پچھلی کسی نشست کے اندر ہم نے تذکرہ کیا تھا شاولی اللہ محدس دہلوی کا شاولی اللہ محدس دہلوی ایک بڑی دلچسپ شخصیت ہیں وہ اس طریقے سے کہ آپ کے شاگرد اور آپ کے صاحبزادے اور حدیث میں آپ کی مسنت پہ بیٹھے آپ کے شاگرد حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی عبدالعزیز محدث محدس دہلوی جو ہیں ان کے ایک شاگرد ہیں آل رسول مار ہروی اور آل رسول مار ہروی سے تمام علماء جو بریلوی مقتد فکر کے ہیں ان کی صنعت آتی حدیث کی اچھا اس کے علاوہ اب عبدالعزیز محدث محدس دہلوی کے بعد ان کے جو جانشین ہیں وہ ہیں اسحاق غالباً اگر ہمیں صحیح نام یاد آ تو نام ذہن سے نکل گیا ابھی ذہن میں آ گیا تو ہم تسلی کر دیں گے بہرحال جو شاگرد ہیں ان سے آگے نذیر حسین دہلوی بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی علماء ہیں جو اپنی نسبت سلفی غیر مکلت یا اہل حدیث ان ناموں کے ساتھ جوڑتے ہیں ان سب کی صنعت جو ہے وہ نذیر حسین سے ملتی ہے جاتے اور نظیر حسین کی اوپر آپ چلے جائیں تو عبد العزیز محدس تہلوی کے ساتھ سنعت مل جاتی ہے ایک واسطے کے ساتھ جو نام ہم نے کہا کہ ذہن سے ہمارے نکل رہا ہے اور یہ جو ایک واسطہ ہے اسی واسطے کے ساتھ تمام علماء دیوبند کی سنعت ملتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو علامہ مودودی تھے ان کی صنعت بھی انہی سے جا کے ملتی ہے اور اس کے علاوہ جو معتدل اہل تصوف ہیں ان کی سند بھی عبدالعزیز محتس دہلوی کے ساتھ میں یہ ساری کہانی ہم نے اس لیے بیان کی کہ آپ کو پتا چل جائے کہ شاہ ولی اللہ محتص دہلوی اور ان کے صاحبزادی عبد العزیز محتس دہلوی کی اصل میں علم حدیث میں کیا اہمیت ہے پاکستان ہندوستان یہ جو برزخیر پاک و ہند ہے یہاں پر کہ تمام مکاتب فکر ان سب کی صنعت جو ہے جا کے عبد العزیز محدس دہلوی اور شاہ بلی اللہ محدس دہلوی سے جا کے مل جاتی شاہ بلی اللہ محدس دہلوی سے ایسی منسوخ کسی زمانے میں ہوئی تھی کہ جن کی وجہ سے بہت سے علما نے شاہ بلی اللہ محدس دہلوی پر بھی فتویٰ لگا دیا لیکن بعد میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ وہ سب کی سب کتابیں ان کی تھیں ہی نہیں ایک اور بزرگ گزرے ہیں ان کے انہوں نے کوئی تین سو اور کچھ کتابیں لکھی تھی لیکن ان کے کوئی سو ڈیڑھ سو سال کے بعد ساڑھے نو سو کتابیں ان کے نام سے مارکیٹ میں موجود تھی تو جہاں پہ اس حد تک کتابوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہوگا کہ کئی کئی سو کتابیں کسی ایک بزرگ کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو وہاں پہ ان کی کسی کتاب میں ایک دو تحریروں کا اضافہ کر دینا اس کے الفاظ بدل دینا یہ کوئی اتنا بڑا جو ہے مسئلہ نہیں تو جو بزرگوں کی ایسی تحریریں ملتی ہیں اور جن کو بیان کیا جاتا ہے جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ براہ راست ٹکرا رہی ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ اس میں دو چیزیں پھر ہم دیکھنا پسند کرتے ہیں ایک ہم یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ کیا اس معاملے کا کوئی سیاق و سباق ہے یا نہیں ہے کیونکہ کئی بار سیاق و سباق کے نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے مثلا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سفر پہ تھے تو جس علاقے کے قریب پہنچے تو علاقے کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ فلاں ہستی جو ہے وہ تشریف لا رہی تو پورا کا پورا علاقہ ان کے استقبال کے لیے باہر نکل آیا تو دیکھا کہ وہ ایک سواری پہ ہیں اور ساتھ میں ان کے کوئی ایک خادم کہہ لیں یا کوئی ساتھ میں ہے بندہ اور وہ آ رہے ہیں تو یہ ان کے استقبال کو آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہے تھے وہ سارے کے سارے لوگ اسی وقت رک گئے انہوں نے کہا کہ کیسا شخص ہے ماہر رمضان ہے اور یہ روٹی کھا رہا ہے اور اس کو برا بلا کہتے وہ سارے واپس چلے گئے اب اتنا قصہ اگر کوئی بیان کرے تو پہلی دفعہ جو سنے گا اس کے دل میں تو بات آئی گی یا کیسے ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ سفر پہ تھے پہلی بات دوسری بات سفر بھی آج کے زمانے کا نہیں ہے کہ جی گاڑیوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں بس میں گئے تو بس میں اے سی لگے ہوئے ہیں ٹرین میں بیٹھے ٹرین میں اے سی لگے ہوئے ہیں ایسا سفر نہیں تھا اس زمانے میں یہ وہ زمانہ ہے جب لوگ گھوڑوں پہ گدھوں پہ خچروں پہ سفر کیا کرتے تھے اور کیا سردی کیا گرمی کوئی طوفان آ گیا کوئی آندھی آ گئی شدید مشکلات کے سفر تھے اس میں تو روزہ اگر انہوں نے نہیں رکھا تو وہ رخصت ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے خود دی ہے تو سیاق و سباق جب ملا تو پتہ چلا کہ بات ٹھیک تھی اب ان کا ساتھ جو بندہ تھا اس نے بھی پوچھا کہ حضرت آپ نے میں نے محسوس کیا ہے کہ جب اس کے علاقے کے قریب آئے ہیں تو آپ نے روٹی نکال کے چبائی ہے پہلے تو آپ نہیں کھا رہے تھے اس کی کیا وجہ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سارے لوگ ایک دم سے باہر کو میرے استقبال کو آئیں گے اس لیے میں نے یہ جانا یہ میں نے بہتر جانا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو اللہ رسول کی نافرمانی بھی نہ ہو اور یہ جو اتنا بڑا جھمگٹا ہمارے گرد اکٹھا ہو جائے گا اور پھر ایک عجیب و غریب قسم کا شور شرابہ چلے گا سفر بھی رکاوٹ پیدا ہوگی ہمیں روکا جائے گا کہ جناب آپ شام تک رکیں ہمارے پاس رہیں ایک دن رکیں دو دن رکیں اس معاملے سے بھی بچت ہو جائے گی اور اتنے لوگوں کو سامنے دیکھ کر جو ایک خطرہ ہے کہ میرا نفس پھول جائے گا اس نفس کو پھولنے سے بھی میں نے بچا لیا اور اپنے سفر کو بھی میں نے بچا لیا تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی سیات و سباق ہوتا ہے وہ نافرمانی نہیں ہوتی پھر کچھ چیزیں اور بھی ہیں دیکھیں ہمارے محدثین کی کتابوں میں ہمارے محققین کی کتابوں میں کئی قسم کی روایات پائی جاتی ہیں ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں احادیث ہی کی اگر مثال لے لیجئے تو صحیح بھی ہوتی ہے حسن بھی ہوتی ہے ضعیف بھی ہوتی ہے موضوع ہوتی ہے مدروک ہوتی بے تاشہ سام ہے بزرگوں نے ہمارے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں جن کتابوں کو ہم کہتے ہیں ان میں سے کم از کم چار کتابوں میں تو سینکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ موضوع روایات موجود ہیں جو جھوٹی ہیں اور انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جھوٹی پچھلے دنوں ایک صاحب نے ایک حدیث ہمیں بھیجی گروپ میں ایک وہاں پہ تو وہ حدیث جب ہم نے پڑھی تو ہمیں شبہ ہوا کہ حدیث میں کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس کا متن درست نہیں لگ رہا نیچے حوالہ دیا ہوا تھا غالب نگر صحیح آدت ترمزی شریف کا تھا تو جب وہاں جا کے ہم نے کتاب کھولی تو حدیث تو وہاں موجود تھی لیکن امام ترمزی رحمتہ اللہ علیہ نے نیچے خود لکھا ہوا تھا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور وہ جیو صاحب پوسٹ شیئر کر رہے تھے انہوں نے اس چیز کو بیچ میں سے نکال کے حدیث پیش کر کے ترجمہ پیش کر کے ایک عجیب گمراہی کھڑی کر دی امت کے درمیان جس جس شخص نے وہ پوسٹ پڑھی ہوگی وہ نجا جانے کیسی گمراہی میں پڑا ہو صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ترمزی میں ہے یہ نسائی میں ہے یہ ابن ماجہ میں ہے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو قابل عمل سمجھا جا سکتا ہے اگر حدیث کا یہ معاملہ ہے تو جو باقی روایات ہیں جس میں صحابہ ہو گئے یا بزرگان دین ہو گئے یا ہمارے محققین ہو گئے اس میں تو اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے کہ گڑبڑ ہو جائے گی تو ہمارے کئی بزرگان دین نے جب اپنی کتابیں لکھی تو انہوں نے انہی کتابوں میں سے مختلف روایات بیان کی اب وہ پیچھے جہاں سے بیان کر رہے تھے وہاں پہ بھی ضعیف تھی یہاں پہ آئی یہاں پہ بھی ضعیف ہے اب اس پہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ انہوں نے گستاخی کر دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی بات کر دیا تو یہ بھی مناسب نہیں اب پھر وہ کہتے ہیں جی انہوں نے لکھی کیوں ہے دو نکتے سمجھ لیجئے کہ یہ تو کتابیں اب اس طریقے سے ایک دم سے پھیل گئی ہیں یہ کتابیں اس طرح پھیلنے کے لیے تو لکھی بھی نہیں گئی تھی ایک محدود سا حلقہ ہوتا تھا شاگردوں کا جن کو وہ کتاب پڑھائی جاتی تھی اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے اس کے اندر کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے کیا حسن ہے کیا متواتر جو بھی اقسام ہے وہ ساری بیان کی جاتی تھی اور یہ تربیت کا حصہ تھا کہ ان کو پتا چلے کہ کس طریقے سے چیزوں کو کنگالنا ہے اب اگر چیزیں اس طرح پھیل گئی ہیں خاص طور پہ جب سے پرنٹنگ پریس آ گئے اور خاص طور پہ جب ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں بڑے ایک دم سے ایکٹو ہو گئے بڑے فعال ہو گئے تو جو ماننے والے تھے بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کو پھیلایا اور جو نام ماننے والے تھے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ان پھیلائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے بزرگوں کی شان میں گستاخی کی قصور وار کون ہے جو سوچے سمجھے بغیر وہ چیز پھیلا رہا ہے جیسے ہم نے مثال دی حدیث کی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ہمارے یہاں لوگ جو ہے اس کو پھیلا رہے اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں جو مسئلہ انتہائی گمراہ کن شکل اختیار کر رہا ہے اور تیسری جو بات ہے وہ وہی ہے کہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب میں آپ یہ کہیں کہ انسان کی کسی لکھی کتاب میں تحریف ممکن نہیں ہے تو یہ تو استخر اللہ آپ اس کتاب کو قرآن کے مقابل لا کے بٹھا دیں تو جس طرح شرک اللہ کی ذات و صفات میں ہے اور جس طرح شرک پھر نبوہ ہے تو پھر تو یہ قرآن کے اندر بھی شرک ہو جائے گا کہ آپ ایک ایسی کتاب کو قرآن کے مقابل بٹھا دیں آپ کو ایک بندہ کہہ کہ کے دیکھیں جناب قرآن مجید میں یہ احکام آتا ہے اور یہ بالکل واضح احکام ہو اور آپ کہیں جناب ایک منٹ فلاں دیکھیں کتاب میں یہ لکھا ہو اب آپ کیا چاہتے ہیں قرآن کی مانی جائے یا فلاں کتاب کی مانی جائے کیونکہ جب انسان لکھتا ہے تو انسان جتنا مرضی ایماندار ہو جب اس کی تفصیل میں جاتا ہے تو اس کی اپنی سوچ اس کا ایک فہم کچھ نہ کچھ اس کے اندر اثر ضرور آتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو اسی لیے آپ دیکھیے کہ محدثین نے جب اپنی کتابیں لکھی ہیں تو ان کتابوں کے اندر براہ راست ساتھ میں اس قسم کی بات لکھی ہے کہ اس کی اصل نہیں ہے یہ جھوٹی ہے فلاں نے فلاں راوی کو کہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے فلاں اس کے اندر یہ مسئلہ ہے یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اور اسی لیے ہم کہتے ہیں عوام حدیث کی اگر کتاب پڑھنا چاہتی ہے ہم اسے انکار نہیں کرتے لیکن کسی صاحب علم کی زیر نگرانی پڑھ لے تو اس قسم کے مسئلے پیدا نہیں ہوں گے اللہ اور اللہ کے رسول ایک ہم بڑی آج عام مثال دیتے ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں اور ہمارے ارد گرد یہ بہت زیادہ سنجیدہ مسئلہ پھیل چکا ہے اللہ نے قرآن مجید میں نماز ترک کرنے والے کو جہنم میں بھیجنے کا قرآن میں ہے اللہ نے کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کبھی جو جانتے بوجھتے چھوڑے اس نے گفر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے یہاں تک کہا کہ کافروں کو ہمارے درمیان تمیز کرنے والی فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ یہاں پہ ایک علیحدہ لکتا ہے ایک ہوتا ہے کفر سرزد ہونا ایک ہوتا ہے کافر ہو جانا دونوں باتوں میں فرق ہے ہاں یہ سوچنا پڑے گا جس نے پانچوں چھوڑی پورا ہفتہ چھوڑی ہمارے مشائق نے اس اپنی ہمارے جو فکہ ہیں انہوں نے اس میں اپنا جواب دیا ہے جواب بڑے سخت ہیں ہم وہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے لیکن ہم نے یہاں ایسے لوگوں کو دیکھا ہم ذاتی طور پر ایسے لوگوں سے ملے ہیں کہ جو جو نماز نہیں پڑھتے ان کو یہ حدیث سنا بھی دیں قرآن کی آیت سنا بھی دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے ہم نماز نہیں پڑھتے بالکل ٹھیک وہ ہم معاف کرے گا اور نہ صرف یہ کہتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں تو ایک صاحب نے کسی ایک دو بزرگوں کے فتوی دلا کے دے دے دیکھیں جی فلاں جو صاحب فلاں جگہ بیٹھتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے جناب وہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتے ان کے پاس جو بندہ جاتا ہے شاگرد وہ اس کو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تخر اللہ اب یہ شرف فن نبو کی سب سے اچھی مثال ہے یہ اللہ جہنم کی سزا کہہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل کو کفر کہہ رہے ہیں اور اگر اس دنیا میں کوئی ایک شخص اٹھ کے کہہ دے کہ نہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے بے شک نماز چھوڑ دو کچھ نہیں ہوتا اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کی بات کا بھی انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی انکار کیا آپ نے قرآن کا بھی انکار کیا آپ نے حدیث کا بھی انکار کیا یہ کفر کی حد تک چلی جاتی ہے بات اور یہ شرک فن نبو کی اعلی ترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کرنا ہے ہم نے کہا نہیں ایسے بھی ہو جاتا ہے اگر جو ہم بتا رہے ہیں ہو جاتا ہے اس کا کوئی ثبوت قرآن سے ہے اور حدیث سے ہے تو ہم بات کو مان لیں گے اور اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے لیکن اگر آپ, اپ کہیں گے کہ جی فلاں دیکھیں جی بزرگانے دین میں سے شخصیت ہے انہوں نے یہ کہا ہے تو ہم یہ نہیں مانیں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہے اللہ کا ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف جا ہی نہیں سکتا ہمارے نزدیک اس کی ولایت کے پیمانوں میں سے پہلا پیمانہ یہ ہے کہ کیا وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اگر وہ نہیں چل رہا ہے اور مجزوب بھی نہیں ہے ہم اس کو اللہ ولی ماننے سے انکار کرتے ہیں بھلے وہ آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھائے بھلے وہ پانی پہ چل کے دکھائے بھلے وہ آپ کے سالوں کو بگڑے ہوئے کام ٹھیک کر کے دیکھا کیونکہ یہ پیمانہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی نہیں رکھا یہ نہ بھولیں کہ ایک ہندو مندر میں ایک بت کے آگے جب ماتھا ٹیکتا کام تو اس کے بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ کفر ہے شرک بھی ہے کفر بھی ہے شیطان کے پیچھے چلنا بھی ہے لیکن اگر یہی پیمانہ ہو تو آج کوئی ہندو آپ کو ہوا میں اڑ کے دکھا دے جو کی تو کیا آپ اس کو ولی مان لیں گے استخبر اللہ ایسا نہیں ہوتا ہم بڑے سیدھی بات کرتے ہیں اگر کسی مستند اللہ کے ولی کی کتاب میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا اس سے ٹکراتی ہے اور اس کا کوئی ایسا سیاق و سباق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایک سبق پیدا ہو سکتا ہو تو ہم یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمنوں نے تحریف کی ہے اور اس بات کو مان کر جو شخص آگے چل رہا ہے وہ اللہ رسول سے براہ راست جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے اور نہ صرف وہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کر رہا ہے بلکہ وہ شرک فن نبوہ بھی کر رہا ہے ایمان بہت ضروری چیز ہے ایمان کی صحیح جو فہم ہے ایمان کا اگر وہ پاس نہ ہو تو انسان ایسی گمراہی کے گڑے میں گرتا ہے کہ وہاں سے بچنے کا امکان بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم نے پہلے بھی ایک نشست کیا تھا کہ باقاعدہ عقائد کے موضوع پہ بھی ہم اپنے سلسلے جو ہیں جمع المبارک کو شروع کریں گے عید کے بعد انشاءاللہ ہم عقائد کے موضوع پہ بھی اللہ تبارک بتعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی کتابیں قرآن مجید صحابہ اکرام تمام موضوع جو ہیں ان کو انشاءاللہ اللہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل میں عقیدہ ہمارا ہے کیا اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کب سے چلتی آ رہی ہیں اور ہم اس کو عقیدہ سمجھ کر چل رہے ہیں بہت سی چیزیں جائز ہیں لیکن عقیدہ نہیں ہے بہت سی چیزیں مستحب ہیں لیکن عقیدہ نہیں ہیں بہت سی چیزیں مباح ہیں یعنی آپ کر سکتے ہیں لیکن عقیدہ نہیں ہے ہم نے ان کو عقیدہ بنا دیا ہے جب ہم ایسے کام کرتے ہیں تو پھر ہم براہ راست کہیں نہ کہیں غلطی سے شرک کے اندر گر جائیں گے یہ بہت بڑا خطرہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے دلوں کو کھلا رکھے عزم و توفیق دے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں وہ صلی اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و و اجمائین